بس اللہ صلی علی محمد وحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت سگنس موجود تمام خران گرامی اور ساتھی دوسرے تمام سامعین کو سمجھنے کے بعد سلام عید کرتے ہیں فیق الاحمد بابو سلاد درخت نمبر 66 سکسٹی پیش نمبر اکاسی آب حضراتی مبارکہ روم پہنچا جا رہا ہوں اور اس مبارک درس میں جو ہے چاند گرہن سورج گرہن زلزلہ اور دیگر آسمانی خوف وغیرہ کے درمیان جو نماز پڑھی جاتی ہیں <تصفح> اس نماز کے بارے میں اس نماز کا مجموعی نام جو فقی کتابوں میں پاس کتابوں میں نماز آیات کے نام سے ہے چونکہ یہ سب قیامت کے نشانیوں میں سے آیا یعنی نشانی یعنی قیامت کے نشانیوں میں سے زلزلہ ہونا چاند گرہن ہونا سلزلہ سورج گرہن ہونا یہ سب <تصفح> اور کوئی بھی خوفنا واقعہ <تصفح> تو اس لیے ان نمازوں کا مجموعی نام جو ہے نماز آیات بھی ہے تاہم ہمارے فقے میں جو نماز الگ الگ ناموں سے بیان فرمایا ہے تو حضرت سے محمد نروا فرماتے ہیں اماں صلات الخصوفی و الخصوفی بارہ چاند گرہن خصوف چاند گرہن کسوب سورج گرہن بہرہ چاند گرہن و سورج گرہن و ضلع اور زلزلہ آنے کی سلدم میں زلدلے کی نماز ہاں جی و ساحر الخاوف سماویت اس کے علاوہ تمام آسمانی خوفناک واقعات ہونے کے شروع میں کوئی خوفناک آواز ہوئی کوئی خوفناک طوفان آیا مان جی خوفناک سلوغ شاد کوئی ہوا چلی جس سے لوگ صاف واشت زدہ ہو گئے تو ان تمام آسمانی خوفناک واقعات کے واقع ہونے پر ایک نماز پر نئے صلاحت الخصوز یہ نماز سے چاند گیرہن سرغنسل اور تمام آسمانی خوفناک واقعات کے عہدہ ہونے پہ سارق سماویہ خواب ہانج خوف کی جمع تمام آسمانی خوف ہونے کے سرب میں خوفنا واقعات ہونے کے میں نماز پڑھنے کے آئیں یہ نماز سنت عظیمت ایک عظیم سنتیں بہت بڑی سنت ہے قریبۃ الوجوب واجب ہونے کے قریف ہے وجوب کے قریف ہے ہاں شیعہ فیمس اس نماز کو واجب قرار دیا ہے لیکن ہمارے فقے میں واجب نہیں واجب کے قریب ہے یعنی سنت موقعہ ہو گیا زیادہ تاکہ ہاں جی ایسے معلومات نماز ہر صورت میں پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ یہ واجب کے قریب ہے ہاں جیسے واجب کے قریب فرمایا میں نفس سے واجب نہیں فرمایا لیکن واجب کے قریب ہے فرمایا تو ایک تو شہری طور پر یہ واضح ہو یہ نماز واجب کے قریب ہے ہاں جی اور پڑھنا چاہیے انسان کو ہر صورت میں اور دوسرے عالم اسلامی کی فرقے جیسے شاہ فرقے میں اس کو واجب کرا دیا لیکن شاہ سے فرمایا واجب کے قریب ہے وہی رکتہ نہیں اور یہ نماز دو رکت ہے جی یہ نماز کل دو رکت ہے اس کے وقت کیا ہے فرماتے ہیں وقت تو سورج گرہن چاند گرہن ہونے سورج میں سے فرماتے ہیں جب سے سورج گرہن چاند گرہن شروع ہو گئی شروع سے لے کر اس کے ختم ہونے تک یا اسی دن کے غروب ہونے تک سورج غروب ہونے تک چاند غرب ہونے تک اس نماز کا ٹائم ہے اس نماز کو اسی دورہ میں پڑھنا چاہیے باقی زلزلہ اور خوفناک واقعات میں تو یقیناً زلزلہ ہوتے ہوتے تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتے خوفناک واقعات میں تو اس کے فوراً بعد یہ نماز جتنا ہو سکے جلدی پڑھیں اس نماز کو اس کا ٹائم ہے تو وقت وہی رکھاتاً یہ دو رکعتیں وہ وقت تو اس نماز کے وقت مینال ابتدا بلاخ یہ سورج چاند سورج گرہن چاند گرہن میں ابتداء بالعس یعنی چاند گرہن شروع ہونے سے لے انجلہ ختم ہونے تک اس کو چھوڑنے تک چاند گرہن سر سورج گرہن کے سے کی حالت سے نکل آنے تک انجلا اس سے ہاں جی پھر دوبارہ سورج رہا ہونے تک اس, اس چاند گرہن سورج گرہن کی کیفیت سے اس کے ٹائم یہ سورج گرہن چاند گرہن کے سورج میں باقی زلزلہ میں آسمانی خوف میں زلزلہ ختم ہونے کے بعد نماز پڑھ سکے ہم آرام سے اور یہ اس نماز کا ٹائم باقی رہتے الآآر الجلا یعنی سورج گرہن چاند گرہن کی سورج میں آخر انجلا یعنی اس کے ختم ہونے تک سورج گرہن چاند گرہن ختم ہونے کے تک اس حالت سے نکل آنے تک بھی ہے اور الا غروب ہے اور یا غروب ہونے سورج غروب ہونے تک چاند غروب ہونے تک اس کا ٹائم ہے ہاں یہ منخصف ہے سورج گرہن چاند گرہن میں سورج گرہن چاند گرحان میں اس کا وقت غروب ہونے تک یا اس کے رہا ہونے تک کہ سورج گرہن چاند گرحان کا اس حالت سے نکل آنے تک اور اس نماز میں فرماتے ہیں ایت یشتہ وغیرہ اور بندہ مشغول ہو جائیں ان دونوں اس نماز میں من ابتدا یا سورج گرہن چاند گرہن سے ابتداء سے لے کر لنتیہ آخر تک ہاں یہ جی مشغول ہیں بحاجی صلاحیتیں اس نماز میں انجو ہی چان گئے شروع ہونا اور فوراً کے نماز پڑھنے لگیں اور اس کو چھوڑنے تک اس نماز میں مشہور رہے مطلب کیا اس نماز میں چھوڑنے تک یعنی اس نماز کو جتنا ہو سکے لمبا کریں طول دے دیں ہاں اس لیے اس نماز میں کل دو رکعت تو دو ہیں دو رکعتیں دس رقوع ہیں ہر رکعت میں پانچ پانچ رقوع ہیں اور الحم اور الہم کے بعد سورہ بھی پانچ ہیں ہر رکعت میں پانچ شورح ہاں جی پانچ رکوع ہیں شرح دس رکوع اور دس سورے علم شریف بھی دس بن جاتے ہیں تو اس طرح نماز تھوڑی سی اگر سورج تھوڑا لمبا پڑے تو نماز لمبی ہو جاتی ہے <تصفح> تو شرض فرماتے ہیں یہ اشتخل ہے یہ کہ مشغول میں ابتداء میں ان دونوں کی ابتدا سے لے کر انتہائی میں یعنی سورج گرہن چاند سورج کی ابتدا لے کر اسے ختم ہونے تک مشغول رہیں بحاظ صلاد اس نماز میں یعنی کیا یعنی ایوال قراۃ ہے یعنی آپ طول دے دیں قرأۃ کو قرأۃ سے مطلب کو طول دے دیں تو اس نماز کا ترقی سیشن فرما رہے ہیں یہ کہ آپ پہلے جو نیت کیا نیت کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر پڑھا تقویت احرام پھر آپ پہلی رہے جب تو اس کے بعد ایک لمبی سی صورت پڑھیں جو آپ کو یاد ہے ایک لمبی سی صورات پڑھیں اور الحم شریف کے بعد اس کے بعد رخو میں جائیں یعنی رخوب میں جانے کے بعد رخوب میں صبح بلعظم پڑھنے کے بعد پھر سمیع اللہ پڑھتے ہوئے کھڑا نہ ہو جائیں پھر رکون سے اڑتے ہوئے اللہ ابر پڑھ پڑھتے کھڑا ہو جائیں پھر جو ہے پھر دوبارہ الحم پڑھیں اور شرح پڑھیں اس سے پہلے سے تھوڑا سا چھوٹا پھر دوبارہ رکو میں چلے جائیں اللہ ابر کے رکوع کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے کھڑا ہو جائیں پھر اسی طرح جو ہے پہلے سے تھوڑا سا چھوٹا جو ہے نسبت ہیں الحم شریف کے بعد ایک شورہ پڑھیں اس کے بعد پھر, پھر رکو میں چلے جائیں پھر رقو کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے کھڑے سے کمر سیدھا کریں پھر جو ہے نسبتاً جو ہے چھوٹے سوروں کے قریب سورہ پڑھیں یعنی بالکل چھوٹا نہیں چھوٹا چھوٹا بڑا جیسے یہ نعتین راجہ والا چھوٹا سورہ ہے اس سے تھوڑا سا بڑا جیسے اللہ حکومت تقاصر الرۃ الجی وغیرہ اسم کا سورہ پڑھیں چوتھی رقط میں چوتھی اخراج میں اس کے بعد پھر رکو کریں اس کے بعد جو پانچواں ہو گیا آپ کا سورا بلاظم پانے کے بعد پھر آپ کمر سیدھا کر کے سمی اللہ پڑھیں تو اس طرح جو ہے آخری پانچویں رقو سے سر اٹھا کر سب اللہ پڑھیں گے باقی سب میں سر اٹھا کر اللہ عبر پڑھیں گے پھر دوبارہ علم للہ پڑھیں گے پھر پھر رقب جائیں گے پھر کم اسدہ کریں گے اسی طرح دو رکت پڑھا کریں گے اور دوسرے رکت کے آخری جو ہے الحمد سورہ پڑھنے کے بعد آخری جو دسواں خراط سمجھو دسوان جو ہے رکو سے سار اٹھا رکو میں جانے سے پہلے علم اللہ جو پانچویں مرتبہ ہے آخر میں پڑھنے کے بعد پھر زہر کے قنوط بھی پڑھیں حلم القرم بھی تو یہاں فرماتے ہیں جو ہے اس نماز کو طول دے دیں ہاں جی یعنی انجوتا ول القرات سب سے پہلے کے قرآط کو طول دے دیں الحمد لمبی سرت پڑیں و یار کافی رقو میں جائیں اور رکو کی تصویر پڑھیں وہ یا ترجیل اور سیدھا ہو جائیں منا رکو رکو سے پھر کمر سیدھا کریں بیت تقبیر اللہ اکبار پڑھ کر ایاغلال فاتح پھر دوبارہ علم شریف پڑھیں نہیں پڑھیں گے ہاں وہ صورتا طویلتاً اور ایک لمبی صورت پڑھیں اقل من الولا پہلے دفعہ ہم نے جو پڑھا ہے ایک شور اسے تھوڑا سا چھوٹا پھر الحمد اللہ ایک لم لمبے سورے سے تھوڑا چھوٹا شورا پڑھ کر فیوح کا عبرا پھر اللہ اکبر پڑھیں اور رکو میں جائیں ویئر کا آسانیہ دوسری مرتبہ پھر رکو میں جائیں اور رکو میں پھر صبح کو رکو کی تصویر پڑھیں صبح اب عظم پھر ویات دلہ پھر اس کا مرسیدہ کریں اعتدال میں آ جائیں ان کا مرسیدہ کریں بے اللہ اکبر کے ساتھ وہی اقرال فاتحہ پھر عالم شریف پڑھیں وہ اور ایک شورا پڑھیں اقالمین ثانیہ جو دوسرے دوسری جب نے پڑھا تھا لم شرا اس سور سے دوسری دفعہ سے تھوڑا سا چھوٹا اس سے تھوڑا سا کم مقدار میں پھر ویار کا پھر رقو میں جائیں سالث تیسری مرتبہ ویار تیلا پھر رقو سے کمر سیدھا کریں اعتدار میں آ جائیں تکبیر تقبیر اللہ اکبر کے ساتھ ہاں جی آپ کا جو ہے وہی اکرال فاتحہ تو پھر دوبارہ عالم شریف پڑھیں وہ صوراََ ایک صورا پڑھیں کا قاصری قاص یعنی چھوٹی نزدیک اور چھوٹی صورتوں سے چھوٹی سے نزدیک یعنی چھوٹا چھوٹی صورت نزدیک جیسے الحکومت قاصر علیہ وغیرہ جو کہ بہت چھوٹی جیسے وغیرہ سے قریب ہے تو ایسی ایک شورا جو چھوٹی صورتوں سے ہے قریب وطن قصر چھوٹی صورتوں سے نزدیک ہے وہ ایک شریف کے بعد پھر کا رابین پھر رقو میں چلے جائیں چوتھی مرتبہ ہاں جی ویات اللہ فریت تسمان عبل عظم پڑھنے پر پھر قمر سیدھا کریں بے اللہ ابار پڑھنے کے ساتھ پھر دوبارہ ویا پانچویں مرتبہ و الفاتحت عالم شریف پڑھیں بسرتاََََََََََ اور ایک چھوٹی سی صورت پڑھیں ہاں جی اب جیسے نعت نقل اللہ وغیرہ ویّا خامصاً اور پانچویں مرتبہ پھر رقو میں چلے جائیں و یہ عطا اور پھر اعتدال میں آ پانچویں مرتبہ رقو سے کمر سیدا کریں اب کیا کریں بسم اللہ سمع اللہ کے ساتھ یعنی پانچویں مرتبہ آپ کمر سیدا کرنے کے بعد سمع اللہ پڑھیں آپ اللہ اکبر نہ پڑیں یعنی اب سمع اللہ پڑھیں وہ یہ جدہ پھر سجدہ کریں سجا ٹین دو سجدہ کریں ہاں جیسے جو ہار نماز میں ہوتی ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں جو چھوٹی دعا پڑھنا وہ سنت ہے دو سجا کریں وہ یقوما پھر ایک آپ کی ایک رکعت کے لیے ہو گیا پھر کھڑا ہو جائیں اور یہ انجام دیں اس دوسری رقط میں بھی کما فعال جس طرح نے انجام دیا پھر رقت العلا پہلی رقط میں تو پہلی رقط میں آپ نے کیا کیا پڑھا میں گیا ہاں جی پھر دوبارہ رقو سے سر اٹھایا اللہ پر پڑھ کے پھر علم سرحا پڑھا پھر میں گیا اس طرح پانچ دفعہ آپ نے علم صرح پڑھا پانچ دفعہ رقو کیا پانچویں سے سر اٹھا کر سمعے اللہ پڑھا تو ایسے ہی جو ہے رقت میں بھی ایسے کریں گے پانچ دفعہ علم پڑھیں گے پانچ دفعہ علم سرا پڑھیں گے اور پانچ دفعہ رقوع کریں گے پانچویں دفعہ رقو سے سر اٹھا کر اب آپ سمے اللہ پڑھیں گے ہاں جی اور البتہ پانچ رقم میں قلوط ظہر بھی پڑھیں گی پانچویں رقوع کے بعد جو جی دوسری رکعت میں ہاں جی الحمصہ جب پڑھیں گے پانچویں مرتبہ اللہ صلہ پڑھیں گے پھر ظہر کے قلوط پڑھیں گے اس کے بعد پھر اللہ عبر پڑھ کے آج سب جیب میں جائیں گے تو جو ہے وہ پھر جو ہے آپ کا دو پانچ رکوع دوسرے رکت کا ہو گیا پانچ سورہ ہو گئے تو پھر دوبارہ اللہ ابھر پڑھ کے آپ سازے میں جائیں گے ہاں جی رکوع پورا ہونے کے بعد جو پانچواں رکوع ہو کے پانچواں رکوع سے جب سر اٹھائیں گے سمعے اللہ پڑھیں گے سمے اللہ پڑھنے کے بعد آپ سازے میں جائیں گے اور وہی اتشا شاہدہ اور تشود پڑھیں گے وہی سلیمہ اور سلام پھیریں گے اس طرح جو ہے آپ کی نماز جو ہے کلیئر ہو جائے گا ظہاں جی آپ کی نماز اس طرح کلیئر ہو جائے گا یہ پانچ ارکت پانچ رخو کل دس رقوع بن جائیں گے ہاں جی دس رقو دس سرا بن جائیں گے اب اس میں سے کون سی سورج میں آواز سے پڑھنے کون سے ایسا پڑھنے ہیں ولجہر آواز سے پڑھنے بالقرات قرات کو ان تمام صورتوں کو دس کے دس ہاں فی الخوصوفِ چاند گرہن میں چاند گرہن جو رات ہوتی ہے اس میں آواز سے پڑھیں بہت تخافت اور چپکے سے پڑھیں الحم سرے کو فی الخوصوفی سورج گرہن میں والجماعت و مصطعف اور اس نماع میں جماعت سے پڑھنا مشتاف ہے انفراجی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر جماعت سے پڑھنا مصطعف ہے بھائی عجوز و فراد کو اکیلا بھی پڑھ سکتے ہیں انفرادی طور پر اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں فرماتے اس نماز کو پڑھنے کے بعد غل و خطبہ اگر خطبہ پڑھیں بادلا نماز کے بعد خطبہ ططبہ بلیسان اکثر الحاظری نے اس نماز میں موجود جس میں موجود اکثر لوگ کی زبان میں خطبہ پڑھیں وفا وفا ہوں دو خطبہ پڑھیں انہیں ڈرائیں ہاںت کی نشانیوں کے حوالے سے تو کا نہ تو یہ کامل صلاح ہے لیکن اس میں تاخیر کرنے والا ایک دفعہ اگر اکتفاق دفع کریں پانچ رکو تھا نا دس رکو بندا تھا تو ہر رقم میں پانچ پانچ رکو تھا اگر اتفاق کریں پھر کو لے رکھا تھا نہ ہر رقم میں بھی رکو یعنی دو رکو پر یعنی علم شرح دو دفعہ پال لیا اور اسی طرح دو رکو کیا ایک دو رکو کیا اور رکو نواحدین یا صرف ایک ہی رکو کیا علم شرح پر رکو گیا دو رکا صبح کی نماز کی طرف پال لیا کا سارے شلوات ہیں جس باقی تمام نمازیں پڑھتے ہیں جائزہ یہ بھی جائز ہے ہاں صبح کی نماز ادھر پڑھیں تو ابھی جائز ہے اگر کسی کو اشار کرنا چاہیں اور پورا پورا صاف کرنا پڑ لینا چاہیں تو دس رخو کریں دس نہ پڑھیں غلام اکتفاء بصلاتی صرف نماز پہ اکتفا کریں غلام یقت خطبہ بھی نہ پڑھیں جائزہ یہ بھی جائز ہے لاکن اغمل ہوا لیکن اس نماز کا کامل ترین صورت یہ ہے یوسر لیا یہ کہ اس نماز کو پڑھیں بےغیر بے اشر بے رکاتین دس رقو کے ساتھ ہاں جی الرقین اور ہر رکد میں بے خم سے رکعن پانچ پانچ رقو جوکہ ترتیب آپ کو پر بتا جائے وہی اختب و اس کے بعد خولبہ بھی پڑھیں وہی ذکرانس ہے لوگوں کو نصیحت کریں ہاں جی اور ویانصام وی اور انہیں انہیں اللہ کی آیاتِ اللہ کی یاد دہانی کرائیں اور انہیں نصیحت کریں وہی خواب ہم انہیں ڈرائیں من احوال یوم قیام قیامت کے دن کے من ہونے والے ان عظیم واقعات سے ڈرائیں قیامت کے دن جو زلزلہ ہوں گے قرآن جس جی طرح کہہ رہے ہیں ہاں جی پہاڑ اپنی جگہ سے رائے کی طرف اوڑنے لگ جائیں گے سمندر اور پانی مل جائیں گے پھر دنیا پہ ایک دفعہ پانی پھیل جائے گا اس طرح جو قرآن میں مختلف جگہوں پر ہے وہ یوفا اور تفسیر کریں لوگوں کو سرحِ ازا شمز قویرت کی ویزن نجوم ان قدرت اس سرح کی تفصیر کیونکہ یہ سورہ پورا قیامت میں ہونے والے احوال کے بارے میں ہے ہاں جی آخری پارن ازا شمز و جب سورج بے نور ہو جائے ویزن نجوم سورج جو ہے ریزا ریزا ہو جائے اور نجوم ستارے منقدر ہو جائیں یعنی بے نور ہو جائے ہاں جی تو یہ اس کی تشریح اور تفصیر کریں بجوز و حاضی صلاح جیسے اس نماز کا پڑھنا فلمش ہے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں سفر میں ہیں راستہ چل رہے ہیں تو چلتے ہوئے راکبند سوار کی حالت میں اور راجلن پیدل من غیر ضرورت بجے کسی اہم مجبوری کے ہاں یہ جہت نتواقع جس جہت پہ آپ روح کر کے جا رہے ہیں اسی جہت پہ رخ کر کے اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں جس طرح باقی نوافلات پڑھ سکتے ہیں ہاں جی لیکن یہ ایک بات ہے مسجد میں قبل ہو کے اگر میں خبر رخ ہو جس طرح عام نمازیں پڑھتے اس کی افضلیت میں کوئی شک ہوا ہے تو اس طرح جو یہ نماز خوف ہے یہ عام ہمارے لوگوں کو پڑھنے کا عادت کم ہے لیکن پڑھیں چونکہ سے نے فرمایا یہ جو ہے واجب کے قریب کہا اس اس کی اہمیت زیادہ ہے اس کو پڑھنے کی عادت کریں جب بھی کوئی زلزلہ ہو کوئی بھی خوفناک واقعات ہو تو اگر مسجد میں جمع نہ ہو تو انسان ہم اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں دو اگر نے وہ دس رکن نہیں کہتے دو, دو رکت بھی آپ صبح کی نماز کے طرح پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے تو اللہ آپ سب کو سلامہ رکھیں ہمیں دینی شاعر اور اللہ کے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیعۃ فرمام عرب